بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ المزمل اے چادر اڑنے والے کپڑے میں لپٹنے والے ام اللیلہ اللہ قلیلہ رات کو قیام کر مگر تھوڑا نصفہو او قسم وقلیلہ آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کام کر لے اوزد علیہی یا اس سے زیادہ کر لے قورت القرآن ترتیلہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اناثر القی علیہ کا قول یقینا ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری کام ڈالیں گے ان ناشی عطلیہ لہیا اشد وط ان و ان ناش لہیا اشد وط انو اقوم کی یقیناً رات کی گھڑی وہ زیادہ سخت ہے روندنے کے اعتبار سے یعنی نفس کو روندنے کے لیے اکو مکیلا اور زیادہ پختہ ہے موافقت کے اعتبار سے یعنی رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہے ان نَ لفا رسب عن طویلہ یقیناً تیرے لیے دن میں دن کے وقت میں ایک لمبا کام ہے ود کو رسم و ربی کا اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر منقطع ہو کر الگ تھلگ ہو کر رہ اس کی طرف الگ تھلگ ہونا رب المشرقی والمغربی لا اللہ فتح خدیلہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی اور معبود بر حق نہیں سو اسی کو ہی اپنا کار ساز بنا وجر حجر جمیرہ اور جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر انہوں نے چھوڑ دے اچھا چھوڑنا وہ درنی ومقدی نہ محل قلیلا اور چھوڑ مجھے اور ان جٹلانے والوں کو جو نعمت والے ہیں خوشحال ہیں اور ان کو مہلت دے تھوڑی سی ان کالم و ذہیمہ یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا ہے وہ آزاب علیما اور دردناک آزاب یوم ترجف الردو جیبال و کانت الجیبالو کسیبم مہیلا اس دن زمین ہرے گی اور پہاڑ بھی اور پہاڑ ہو جائیں گے بہنے والا ریت کا انا رسولا یقیناً ہم نے تمہاری طرف رسول پیغام پہنچانے والا بھیجا شاہدن علیہ کم جو تم پر گواہی دینے والا ہے کما ارسل عام رسولہ جس طرح ہم نے پھر کی طرف رسول بھیجا فاصا فراول رسول فاحد ناحدم وبیلا تو رسول نے پھر نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو پکڑا سخت وبال والا پکڑنا فقی فتح تکون ان کفر تم یوم یج البلدا تو تم اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے اس دن سے جو بنا دے گا بچے کو بھی بوڑھا من بھی اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے ہے ہے کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے فمن الى سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے یقیناً تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے دو تہائی حصے کے قریب اور اس کا نصف حصہ اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے اور ان لوگوں میں سے ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں واللہ وہ اللہ اور اللہ تعالی دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے اندازہ رکھتا ہے علیما اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے سو اس نے تم پر مہربانی کی فکر او ماتر ہو پڑھو عالیم فخر او ماتا اس نے جان لیا کہ یقینا تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں چلنے پھرنے والے جو اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے تو تم جو میسر ہو اس میں سے وہ پڑھو واقی مصلا تواعت و زکاء اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو واقرید اللہ قر حسانہ اور اللہ کو قرض حسانہ دو قمات وقدمولی من خیر تج اللہ اور جو تم اپنی نفسوں کے لیے کوئی بھلائی اور بہتری آگے بھیجو تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے ہوا خیرا و اعدم اجرا ہوا خیرا و اعدم اجرا وہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے عظیم ہے بڑا ہے وسطر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو ان اللہ رحیم یقینا اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے